السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتدى بهده واستنى بسنته يلا يوم الدين بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم معزد ناظرین و مشاہدین و سامعین بڑی نشانیاں قیامت کی آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بیان کرنا شروع کیا گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور دو گفتگو یا دو قسطیں حستے عیصی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج یہ آخری قسط ہے عیسی علیہ السلام کے حوالے سے اور میں نے دوسری قسط میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں بڑے اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا حدیث کا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے جس پر سب کا اجماع ہے اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نکات کی شکل میں بیان کریں گے تو آج کا درس اسی سے متعلق ہے لہذا سب سے پہلی بات جو ہم یہاں بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عیصی علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے وبیت کی یات کی کوئی بھی خصوصیت نہ ان کے اندر تھی اور نہ ہی ان کی والدہ مریم کے اندر اور نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا پیدا ہوا نہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے اندر وہ بیت و کی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہو نمبر دو ان کی نبوت بنو ساحل کے لیے خاص تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا والوں کے لیے ہے ان سو جن کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے جو بھی امبیا آئے ان کی نبوت ان کی قوم کے لیے خاص ہوا کرتی تھی اور یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو ان کی نبوت ہنستی عیسیٰ علیہ السلام کی بنو اسرائیل کے لیے خاص تھی نمبر تین بغیر باپ کے کلمکن سے پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا موزانہ طور پر ان کی ولادت ہوئی لیکن ان کی ولادت سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہنستِ آدم کی تخلیق ہے جن کو بغیر باپ اور ماں کے اللہ ابانی نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تو کم از کم والدہ تھی ہستے آدم علیہ السلام پہلے انسان پہلے نبی نہ ان کی والدہ نہ ان کے والد اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہستِ آدم علیہ السلام کو لہذا جب ہستے آدم علیہ السلام میں روبیت اور اور لویت کی کوئی خصوصیت نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام زیادہ حیرت انگیز طور پر اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی تو اس علاحیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت کیسے آ سکتی ہے وہ جب ہستیاد علیہ السلام اللّہ کے بیٹے نہیں تھے تو یہ بدرج اولا اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور کوئی اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یہ ان تمام باتوں سے اللہ اربابین پاک اور صاف ہے نمبر چار ارالعزم رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ نے انہیں امجیلتا فرمائی کتابتیں فرمائی اور العزم رسولوں میں سے ہیں پانچ ہیں العزم رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسِ الرحیم علیہ السلام اور ہنس علیہ السلام ہنستے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نمبر چھ اللہ نے بہت سارے معاہدات فرما رکھا تھا جیسے مردوں کو زندہ کرنا اندھوں کی بسارت واپس کرنا گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو بتا دینا انسان جو کچھ کھا کر کے آتا آپ بتا دیتے کہ تم نے کیا کھایا یہ سارے معجوزے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر رکھا تھا اللہ ان کی طرف سے سارے معجزے عطا ہوئے تھے جیسے حضرت خضیر علیہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا تھا جو حضیہ موسی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا حالانکہ موسی علیہ السلام افضل ہیں ان سے اور رزم رسولوں میں سے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین ان کو فوقی عطا کی تھی جیسے جب انہوں نے لڑکے کو قطر کر دیا تو حضط حسط موسل اعتراض کر دیا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کشتی میں سوراخ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تراز کیا حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے حضرت خضر بھی نبی تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ علم اللہ ہم کو عطا کر رکھا تھا جو علم وہ حضرت اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور یعنی ان چیزوں کے اندر ورنہ حضرت موسیٰ کا علم اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے زیادہ تھا حسط خضیر علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ علیہ صلام کی فضرت بھی زیادہ ان کا مقام مرتبہ بھی زیادہ نمبر سات بچپن میں اللہ رب العالمین نے انہیں قوت گوایتہ فرمائی تھی بچپن میں اللہ نے انہیں قوت گویتہ فرمائی تھی یہ بھی حدیثوں کے اندر واضح طور پر اس کا ذکر ملتا ہے قرآن اللہ رب العالمین بیان کی حدیث کیا قرآن کریم میں سورہ مریم اللہ رب العالمین نے اور اس طریقے سے دیگر آیتوں دیگر صورتوں میں اللہ رب العامن واضح طور پر بتا فرمایا ہے یہ ذکر کیا ہے کہ حسد عیصی علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی نمبر آٹھ انہوں نے اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو توحید کی دعوت دی شرک سے دور رہنے کی تلقین کی دجال سے بھی اپنی قوم کو ڈرایا اور یہ تمام انبیاء کرام کا یہی عمل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی شرک سے ڈرایا تمام نبیوں کا دین ایک تھا دین توحید توحید کی طرف انہوں نے دعوت دی جیسا کہ اللہ اب اللہ قرآنِ کریم کی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے اور دجال سے بھی انہوں نے لوگوں کو ڈرایا اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے کیونکہ دجال بہت بڑا فتنہ نمبر نو ان کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان چھ سو سال کا فاصلہ ہے یہ فاصلہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تاریخ سے بات بیان کی جاتی ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے نبی ان کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے نمبر دس نہ ان کو سولی دی گئی نہ ہی انہیں قتل کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا پرانے کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العام نے بیان کیا کہ کی نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی اور اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ان کے مشابے کسی آدمی کو انہوں نے سولی دی قتل کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے علیہ السلام قتل کر دیا حالانکہ اس علیہ السلام کو اللہ رب العین نے بچا لیا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں اور ان کو ان لوگوں نے یہودیوں نے قتل نہیں کیا ایسے ہی نمبر گیارہ معراج میں دوسرے آسمان میں ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر وہ ہیں موجود ہیں زندہ ہیں قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور انبیاء سے ملاقات کی ان سے بھی ملاقات ہوئی نمبر بارہ آخری زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسی علیہ السلام کا نزول بھی ہے اور ان کے تعلق سے تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے آیات اور احادیث کے حوالے سے اس سے پہلے کے درس میں میں نے بیان کی ہیں تو ان کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کریں گے نمبر تیرہ حج کرنے بھی جائیں گے جیسا کہ حدیثوں کے اندر ہے نمبر چودہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے اور, نم... اور ساری باتیں ذکر ہو چکی ہیں نمبر پندرہ پندرہ ان کی طبعی موت ہوگی اور پھر انہیں غسل دیا جائے گا انہیں کفن دیا جائے گا جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے گا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ان کو کسی اور جگہ دفن کیا جائے گا البتہ یہ کہ ان کی طبی موت ہوگی اور جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور ان کو دفن کر دیا جائے گا تو یہ ساری باتیں قرآن و حدیث ثابت شدہ ہیں اور صلب صالحین کا عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ان تمام باتوں پر کم و بیش اللہ یہ کہ دو تین باتوں کو چھوڑ کر کے جیسے کہ ان کے دفن کے تعلق سے ان کو کہاں دفن کیا جائے گا اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں نہیں بل لیکن بلکہ کہیں اور ان کو دفن کیا جائے گا ایک اور بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے ہم ان کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اور وہ ساری باتیں مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے لیکن یہودی یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے ایمان کے لحاظ سے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے جتنے بھی رسول آئے لا بین احد اہدمن ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایمان کے لحاظ سے سب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں کہ سب انسانوں میں سے تھے اللہ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف نبوت اور رسالہ دے کر کے مبوس کیا کسی کو کتاب عطا کی کسی کو کتاب نہیں دی گئی اور وہ انسانوں ہی میں سے تھے ان کے اندر روبیت کی علوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی انہوں نے اللہ کے بعد کی, کی لوگوں کو دعوت دیا توحید کی طرف بلایا لوگوں کو شرکے سے ڈرایا یہ تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کسی ایک نبی کے انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار ہے ایک نبی کا اگر ہم انکار کر دیں گے تو گویا کہ ہم نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا کسی بھی نبی کے بارے میں جس کے نام کے ساتھ سراہد کے ساتھ نام آیا ہوا ہے اگر ہم انکار کر دیں کسی بھی نبی کا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تمام نبیوں کو انکار کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے, حدیث کا انکار اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا نبی بنا کر کے نبوت انہیں عطا فرمائی اور ہم اس کا انکار کر دیں ہمارے جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اور کفر کا عقیدہ یہ ایسا انسان اگر کرتا ہے تو دار اسلام سے نکل جاتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رکھتا رہتا عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی, بھی ہمارا عقیدہ یہی یہ ہے کہ اگر کوئی عیسی علیہ السلام کو نبی نہ مانے رسول اللہ مانے تو مسلمان نہیں ہے اتنا سخت عقیدہ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے تمام انبیاء کے بارے میں اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے باقاعدہ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ اللہ کے نبیوں پر رسولوں پر ایمان لانا اگر ہم نے کسی بھی نبی کے انکار کر دیا تو گویا کہ ہم ایمان سے محروم ہوگئے ہم مومن اور مسلمان باقی نہیں رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کی کیا یہودی ہمیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے نہیں مانتے وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے طریقے سے ایمان نہیں ہے ان کا ایمان کیا ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ تین خدا میں سے خدا یا تین رب میں سے ایک رب مانتے ہیں ان کے اندر روبیت کی صفات مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ حضی عیصلہ حضط علیہ السلّہ اللہ کے بیٹے نوب اللہ تو یہ ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں ہم ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن سے مسادم ہے اور اللہ رب العالمین نے جس پیغام کو دے کر کے دنیا کے اندر ان کو بھیجا اس پیغام سے مسادم ہے لہذا یہ عقیدہ سراسر کفر اور شرکا عقیدہ لہذا ان باتوں کو ہم ایمان مانتے اس لیے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان حضی عیصلہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے ہمارا ایمان قرآن و حدیث کے موافق ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے اس لیے ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ اسلام کو نبی نہیں مانتے اگر آج بھی اگر آج مسلمان اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے یہودیوں کا ایمان ہے یا نسرانیوں کا ایمان ہے نسلانیوں کا علیہ اسلام کے بارے میں تو وہ کہیں گے کہ ہاں مسلمان اے بھی حضرت علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کو رسول مانتے ہیں ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے یہ جو میں نے بات بیان کی ہے ایک عقیدے اور ایک بات کو بیان کرنے کے لیے اسے ذرا دھیان سے آپ لوگ سوئیے گا اور اس سے پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں اور جہاں موقع ملتا ہے مناسبت آتی ہے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے مسلمانوں کے فرقے ہیں نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں نبی کو بشر نہیں مانتے نبی کو نور مانتے ہیں یا اس طریقے سے اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اولیا وہ عالم الغیب ہوتے ہیں دنیا میں ان کو تصرف کا حق ہے اور وہ عالم الغیب ہوتے ہیں یہ ساری باتیں مانتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخے رسول ہیں رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی ہم بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں جو حقیقت میں اولیاء ہیں جو متقی اور معدید وہ اولیاء اللہ رب العامن کے کبھی بھی کوئی مشرق اللہ تعالی کا ولی نہیں ہو سکتا کوئی مبتد بدعتی اللہ تعالی کا ولی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہوگا جو متقی ہوگا توحید والا ہوگا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ولی ہوگا اس لیے سب سے بڑے ولی اللہ کے امبیائے کے ہیں چونکہ الاح سے زیادہ اونچا درجہ نبوت کا ہوتا ہے اس لیے ان کو یہ بات نہیں کہی جاتی ورنہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے لیکن نبوت ولاح سے اونچا ہے کیونکہ ولاد دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتی لیکن نبوت انہیں لوگوں کو ملی ہے جن کو اللہ نبو امن نبوے سے سرفراز کیا را سال سے سرفراز کیا آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہوگا در ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے نبی پر ہمارا ایمان ہے ظاہر بات عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی انکار کر دے تو مومن نہیں باقی رہے گا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے انکار کر دے تو مومن کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے ہم اولیاء کو مانتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں کہ اللہ ابراہن ان کے لیے کرامتیں ہوتی ہیں اور جو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے تو یہ کرامتیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ کرامتیں جو ثابت شدہ ہوں جو قرآن سے مصادب نہ ہوں اور حدیثوں سے مصادم نہ ہوں صلیب صالین کے منہج اور عقیدے سے مستادم نہ ہوں ان کرامتوں کو اولیاء کے بارے ہم تسلیم کرتے ہیں وقت نہیں ہے کہ کچھ کرامتوں کا ہم ذکر کریں البہر حال ہم کرامتوں کا پر یقین رکھتے ہو مانتے ہیں لیکن ظاہر بات ہو ہمیں گستاخی اولیاء کہتے ہیں گستاخی رسول کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کی طریقے سے نہیں ہے جیسے یہودی ہمیں یا نسرانی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ موسلام پر یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے کیونکہ ہم ان کی طریقے سے ایمان نہیں رکھتے یا اس طریقے سے نصارہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ان کی طریقے سے نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور موسی علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں ہے ٹھیک ہوئی طریقے سے آج جو قبر پرست لوگ ہیں بداقی لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بارے میں جو سلم سالین کے عقیدے اور منہج پر ہیں ان کے بارے میں ان کا بھی وہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی گستاخ رسول ہیں یہ بھی گستاخی اولیا ہیں اور اولیا کے بارے میں نہیں مانتے ان کا ادب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے نبی کی شان میں گستاخی کرتے نبی پر ان کا صحیح ایمان نہیں جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا ایمان ان قبر پرستوں اور شرک کرنے والوں اور بدعت اور خرافات کرنے والوں کے ایمان اور عقیدے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مختلف ہے ہم اولیاء کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں اور ان کی شان میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے اندر ربیت یا لوحیت کی کوئی خصوصیت مانتے ہیں اس لیے وہ ہمیں الزام ہمارے اوپر الزام لگاتے اگر ہمارا بھی ان کی طریقے سے ایمان ہو جائے تو ہمیں بھی کہیں گے ہاں آپ بھی جو ہے ایمان رکھتے ہو اور آپ بھی اولیاء کو مانتے آپ گستاخی رسول نہیں ہو تو یہ میرے یہ بات میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ دائر بات ہے ہمارا ہماری دعوت یہ ہے ہم آپ کو سب کو ہی دعوت دیتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلب سالین کے عقیدے اور منہج کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن و سنت کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے نہ یہ کہ نئی سوچ لائی جائے نئی فہم لائی جائے اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے ہم صلیم صحالین کے فہم کے اور ان کے منہج کے پابند ہیں ہمارے بھی فرمایا تھا کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت اندر جائے گا اور آپ سے پوچھا گیا کون کا جس پر ہوں میرے ساب کرام لہذا اسی کیندر ہمارے نجات ہے تو ہم اولیاء کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے انکرام کو مانتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے ہمارا ماننا ان کے ماننے کے طریقے سے نہیں ہے وہ انہیں عالم الغیب مانتے ہیں اور کائنات میں تصروف کا حق رکھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے اور اس طریقے سے نور تھے وہ نور سے پیدا ہوئے اور بھی بہت ساری خرافات اور بہت ساری شرکیات کا عقیدہ رکھتے ہیں زائر باد تمام چیزوں سے بری ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ جو ہیں ہم لوگ وہ گستاخے رسول گستاخی اولیاء تمہارا الزام بھائی منظور ہے لیکن ظاہر بات ہے ہم رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے نہ اولیا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حقیقت یہ کہ تم گستاخی کرنے والے ہو تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے جیسے عدود نصارہ کے ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں نبیوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام اور مصع علیہ السلام اور علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر نبیوں کے بارے میں وہی مثال تمہاری بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العامن ہمیں اور آپ کو سب کو صرف سالین کے عقیدے اور مرحب پر قائم رکھے امین سلام محمد واللہ علیہ و صاحب و جذاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ